صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں سلحبیب صلی اللہ تعالی وی وبارک و وسلم فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد مدنی مرکز سے آپ کو خوش آمدید اور عید مبارک اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید سعید کی خوشیاں اس کے حکم کے مطابق منانے کی توفیق حطا فرمائے عید کے دن بھی ہم اس کی کوئی نافرمانی نہ کریں کاش امیر علیہ سنت نے عید مبارک کا بڑا پیارا کلام لکھا ہے وہ کلام بھی آپ کو سناتا ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا باؤ دیر مز رمضان مزا نی ہو ہے رب کی رحمت مزید ہو پی ہے رمضان کے بعد عید جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو سورے شہروں میں بھیجتا ہے یہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر گلیوں میں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رب کریم ازدل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے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 اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا بس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 مزید ہو ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے جس کو آقا جس کو آقا کی جس So I call. دیا ہے جب چاہیں جس کے خواب میں تشریف لے آئے اور چاہے تو خواب میں زیارت کروائے چاہے تو بیداری میں نوازتے حضرت جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بیداری کے عالم میں جاگتے میں پچہتر بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجارت کی تھی تو بیداری میں بھی سرکار کی جارت ہوتی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں اور خواب میں بھی ان کی دید ہوتی ہے اور جن کو دید ہوتی ہے اس پر قربان عید ہوتی ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے دس سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا نفس کی خواہش تھی آپ مخالفت کرتے رہے عید کی رات آئی تو دل نے مشورہ دیا کہ کوئی لذیذ کھانا کھا لینا چاہیے عید کا دل تو اس مشورے پر آپ نے اپنے دل کو آزمائش میں ڈالا اور فرمایا پہلے دو رکعت نفل پڑوں گا اور پورا قرآن ختم کروں گا اے دل اگر تو نے اس بات پر میرا ساتھ دیا تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو رکت ادا کی اور دو رکت میں پورا قرآن پاک پڑا عید کے دن اور تو یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا دن مستقفر اللہ نمازیں قضا کرنے کا دن جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں عید کے دن نماز اور قرآن پاک جن کا روزانہ پڑھنے کا معمول ہو وہ بھی عید کے دن غافل ہو جائیں مگر زنون مصری رحمت اللہ تعالی نے عید کے دن دو رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول بھی امیر علیہ سنت نے لکھا کہ ماہ رمضان میں ہر روز دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ایک رات میں ختم کرتے تھے ایک تراویح میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن پاک آپ عید کے روز پڑا کرتے تھے عید کے دن بھی پورا قرآن پاک پڑا کرتے تھے ہمارے آکا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خوب ڈٹ کر کھاؤ مٹر گشت کرو سالنسر نکال کر گھومو ون ویلنگ کرو چاہے پھر عید کے دن ہی قبرستان پہنچ جائیں چاہے ہاتھ توڑوائیں چاہے سر توڑوائیں گھر والوں کو بھی آزمائش میں ڈالیں عید کے دن اس اللہ نمازوں سے غفلت ہو جاتی دیکھیں اللہ کے ولی کو عید کے دن دو رقط میں پورا قرآن ختم کیا اب لذیذ کھانا منگوایا نیوالا اٹھایا منہ میں ڈالنا چاہتے تھے بے قرار ہو کر رکھ دیا لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور کھاتے نہیں کہا میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ دیکھا دس سالہ پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا تو میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا ہرگز گیز لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا آپ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کی تھری لے کر وہ حاضر ہو گیا اور کہنے لگا سبحان اللہ میں نے یہ کھانا رات اپنے لیے تیار کیا تھا جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی میں نے خواب میں جناب رسالت معاف کی زیارت کی پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اکالی سلا تو السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے دن مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا زنون کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المتلیف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلحو کر لو چند نیوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو جب حضرت ظنور مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمانے شاہی سنا تو جھوم گئے کہنے لگے میں فرما بردار ہوں میں فرما بردار ہوں اور لذیذ کھانا کھانے لگے سبحان اللہ جس کو آقا کی دید ہو الما کی عید ہوتی ہے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے اکالی سلاط اسلام اپنی امت کے حال سے خبردار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کون کیا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا کون کیا کر رہا ہے اعلیٰ ضرورت فرماتے ہیں تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیل کون دو چشم خیا تم پہ کروڑوں مرو اور امیر ال سنت فرماتے ہیں امت کے حال سے وہ بار گھڑی ہے خوابوں میں آ رہے ہیں خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں عید تجھ کو مبارک روزہ دارو کہ عید بات دے رہے روزہ رکھنے والوں کو عید کی اصل تو عید ان کی روزے رکھے اطراوی پڑی تلاوت کی عبادت کی رمضان کو طاعات و عبادات و ریاضات سے مزین کیا ڈیکوریٹ کیا روزہ ایک نے رکھا عید مبارک عید مبارک عید مبارک کپڑے فرنگیوں جیسے پہنے ہوئے عید مبارک اور عید کے روز عید کی نماز پڑھنا واجب وہ تو پڑی عید مبارک کرنی ہے زہر کی نماز تو فرض ہے بھائی فجر کی نماز وہ فرض ہے اور یہ پانچ نمازیں عید پر بھی فرض ہے بقر عید پر بھی فرض ہے شبرات ہر دن جیتے جی فرض ہی فرض ہیں وہ تو پڑی نہیں عید کی نماز کا بڑا اہتمام کیا بالکل پڑھنی چاہیے واجب ہے مگر فجر کی نماز فرض ہے عید کی نماز سے افضل فجر کی نماز ہے زہر کی نماز ہے وہ تو پڑھی نہیں تو عید مبارک عید مبارک کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن چوٹ کی جا رہی ہے. روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. جس نے روزے نہیں رکھے وہ سخت گناگار ہے ایک روزہ بھی جس نے چھوڑا وہ جہنم کا حقدار ہے استفر اللہ سارے روزے شرافت سے واپس رکھ لینے چاہیے قضا کرنے چاہیے اللہ کی بار کا توبہ بھی کرنی چاہیے ورنا اللہ کی پناہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنا سزا ہوگی کڑی اب شیتان بدبخت ہمارا دشمن اللہ کا دشمن اس کے حبیب کا دشمن آزاد ہو چکا کب نیکی کرنے دے گا کب مسجد کی طرف آنے دے گا کب وہ کلاوت کرنے دے گا کب ماں کا دب کرنے دے گا باپ کے احترام کی طرف کہاں آنے دے گا اس سے جان چھڑائیں گے تو بچیں گے ورنہ تو مارے جائیں گے اور مستفی اللہ عید کے دنوں میں تو شیطان کے بڑے چکر چلتے ہیں حالانکہ ماہ رمضان میں اس کی مٹی پلید ہوتی کس طرح پلید ہوتی ہے اس کو بند دیا جاتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے مگر ماہر رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بفر جاتا ہے اور ساری کسر پوری کرنے کے چکر میں ہوتا ہے اور بدقسمتی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا, کیا, کیا کیا گناہ ہوتے ہیں میں کچھ آپ کو نسخے بتاتا ہوں شیطان سے حفاظت کے شیطان سے بچنے کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ پتا کیا ہے وہ ہے نماز پڑھنا نماز شیطان کے منہ کو کالا کرتی ہے نماز پڑھیں گے شیطان کا منہ فٹے منہ ہو جائے گا نماز پڑھیں اس کا منہ کالا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اس مردود نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے حکم دیا ایک بار اور وہ سجدہ اس نے نہیں کیا ہم دن میں پانچ پانچ نمازیں چھوڑ دیں استدر اللہ ہمارا بنے گا کیا تو عید کے دن بھی نماز پڑھ اور شیطان سے جان چھوڑانے کے لیے نماز پڑھیے درودے پاک پڑھیے بالخصوص درود تاج کو گیارہ بار پڑھا جائے پڑھ کر دم کریں شیطان سے تحفظ ہو جائے گا آیت ال اللہ کرے ہمیں یاد ہو اور صحیح پڑھنا آتی ہو سونے سے پہلے آیت ال شریف پڑھیں اس کا معمول بنائیں انشاءاللہ شیطانی اللہ وسوسوں سے بچے رہیں گے چور سے بچے رہیں گے اور بلکہ نماز قضا ہونے سے بھی بچیں گے شیطان کے چکروں سے بھی بچیں گے آیت الکرسی یاد کر لیں جو آیت الکرسی پڑے گا انشاءاللہ شیطان اللہ کے چکر سے محفوظ ہو جائے گا اور جب بھی شیطانی وسفت سے آئیں کیا کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اب اسکر اللہ کسی دوست اب دوست, دوست یہ بھی تمیز نہیں دوست کہتے کہ اس کو بھائی بھائی جو نیکی کی طرف لائے وہ دوست ہوتا ہے جو محبوب کی غلامی کی طرف لائے وہ دوست ہوتا ہے جو جنت کی طرف لے کر جائے وہ دوست ہوتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے کام کرے وہ دوست تھوڑی دشمن ہے تو اگر کوئی برا دوست لے گیا کسی برے ماحول میں استقفی اللہ وہاں شراب نوشی کا دور چل رہا ہے وہاں چرس کا دور چل رہا ہے وہاں مخلوط ترکیبیں مرد عورت اکٹھے ہیں کوئی ایسا پارک ہے کوئی ایسا اور کھیل تماشا ہو رہا ہے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں فوراً اس سے ہٹ جائیں جب بھی شیطان وسو ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اس سے بھی شیطان سے حفاظت ہوتی اور یاد رکھیے بہت آسان نسخہ ہے شیطان سے بچنے کا شیطان کی مداخلت سے پناہ پانے کا بسم اللہ ہر الرحیم پڑھیں جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑے شتان دفاع ہو جائے گا پانی پینا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑے شتان دفاع ہو جائے گا کوئی چیز رکھنی ہے بسم اللہ شتان دفاع ہو جائے گا کوئی چیز دھونی ہے پکانا ہے پڑھنا ہے پڑھانا ہے گاڑی چلانی ہے کوئی چیز اٹھانی ہے کوئی مٹھانا ہے بتی جلانی ہے پنکھا چلانا ہے دسترخان بڑھانا ہے بچھونا بچھانا ہے دکان کھولنی ہے تالا کھولنا ہے تیل ڈالنا ہے سر میں بیان شروع کرنا ہے نا پڑھنی ہے چپل پہننی ہے امامہ سجانا ہے دروازہ کھولنا ہے بند کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑیں انشاءاللہ اللہ عز وجل برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور شیطان بھی دفع ہو جائے گا سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سبحان اللہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آ منر رسول بیما ان والمؤمنون آخر تک میرے صلی اللہ علیہ اسلام نے فرمایا جس گھر میں تین راتیں تھری نائٹس تین راتیں یہ دو آئٹیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا شیطان کو دفع کرنے کا نسخہ گھر سے نکال دیں اس کو اب گناہوں برے چینل دیکھیں گے عید اور اس میں اصطفی اللہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں شیطان بھنگڑا ڈالے گا اور شیطان کے چکر چلیں گے گھر میں نہ اتفاقی ہوگی گھر کے اندر بے برکتی ہوگی جب گانے میوزک اور ناچ اچھل کود نہ جانے کیا کیا ہوگا اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہوں گے تو گھر میں رحمت تھوڑی ہوگی تو عید کے دن سب چلتا ایسا تھوڑی ہے بھائی وہ اللہ اس کے رسول کے ہم پابند ہیں جیتے جی بھی جیتے جی پابندے عید کے دن بھی پابندیں شبرات میں بھی پابندے خوشی میں بھی غمی میں بھی راحت میں بھی تکلیف میں بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے برال جس گھر میں تین راتیں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑی جائیں گی تو ان شاء اللہ از وجل اس گھر کے قریب نہیں آئے گا اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہی ہیں جس گھر میں دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان تین دن تک اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا جو خوش نصیب ذکر اللہ کرتا رہتا ہے دروشری پڑتا رہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے جو شیطان اس سے بھی دفاع ہو جاتا ہے شیطان پی پیچھے ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دفع ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ پڑھے آیت کریمہ پڑھے استغفار کرے درو شریف پڑھے تو شیطان سے پناہ حاصل ہو جائے گی اسی طرح جب گھر سے نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ ہی توکل تو اللہ ولا باللہ گھر سے نکلتے وقت جب یہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ عزوجل شیطان سے تحفظ نصیب ہو جائے گا پڑھنا تو آتا ہو پڑھنا تو آتا ہے نہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں دعوت اسلامی والوں کے پاس آ جائیں بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے عید کے دن بھی سفر پر ہے احتکاف کرنے والوں نے ایک ایک ماہ کا احتکاف کیا اس کے بعد تین دن مزید سبحان اللہ آخری اشرے کا احتکاف کیا کم و بیش پچاسی ہزار نے رسول نے پاکستان میں اور پھر بہت سے خوش نصیبوں نے سبحان اللہ تین دن مدنی قافلے میں بہت سارے عاشقان اتار امیر سنت کے پاس تھے عالمی مدنی مرکز میں تو ان میں سے کسی کے پاس چلے جائیں داؤ اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں آ جائیں انشاءاللہ یہ پیاری پیاری دعائیں آپ کو سیکھنا نصیب ہو جائیں گی بسم اللہ ہی لا حول اللہ قوت اللہ باللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور جنت میں لے جانے والے اعمال سفر نمبر چار سو اور داود اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی چارجز بھی نہیں ہیں جنت میں لے جانے والے امال سفا نمبر چار سو سڑسٹھ پر ہے اعوذ باللہ العظیم اوابی وجہل کریم او سلطان اہل قدیم امن شعیفان جو یہ کلمات پڑے گا سارا دن شیطان سے محفوظ ہو جائے گا اور بہت آسان طریقہ شیطان سے تحفظ کا میرے علی سلاط اسلام نے فرمایا جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر کل احد پوری صورت دس مرتبہ پڑی اس دن اسے کوئی گنا نہیں پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا تو شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دس بار پڑھی جائے بات کرنے سے پہلے پہلے بات نہیں کرنی امیر علیہ سنت نے جو شجرا شریف مرتب کیا ہے شجرائے رضویہ قادریہ تاریا شجرائے قادریہ رضویہ تاریا اس میں ایک ورد ہے صبح و شام وہ پڑھنا ہوتا ہے یہ بھی شیطان سے تحفظ کے لیے ہے شیطان لشکر سمیت بھی آئے گا تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے بسم اللہ ہی جلیل شان آؤم البرحان شدید سلطان اعوذ شاہد من الشیطان جیم یہ پڑھنا ہے. اتنے سے کلمات ہیں. انشاء اللہ شیطان سے تحفظ ہو جائے گا کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کریں دونوں ہاتھوں کو دھوئیں اور منہ کاغلہ اس کا اس کو صاف کریں یہ کھانے کا وضو ہوتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ رزق میں کشادگی بھی ہوگی اور شیطان بھی دور کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید سعید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہماری عید عید وہ فیاض ہم کیا فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ عید کا دن ہوگا جب میں ایمان سلامت لے تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے کہ ایمان سلامت لے کر جائیں عید کا دن ہمارے لیے وہ ہے کہ آقا کی دید ہو جائے عید کا دن تو جب ہمارے لیے ہو کہ نماز روزے قبول ہو گئے اس کا ہمیں کنفرم ہو جائے آکا کی دید ہو جائے تو عید ہو جائے مدینے پاک کی حاضری ہو جائے تو عید ہو جائے بقری نصیب ہو جائے تو بس پکی عید ہو جائے اللہ ہمیں عید کے دن بھی اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یوں بھی شیطان سے بچے رہیں گے ورنہ کوئی اور گناہوں برے چینل کو پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لے گا اور شیطان بھاوی ہو جائے گا تو شیطان سے بچنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمارے نماز روزے قبول فرمائے آمین بجا نبی ضلع امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم